اچھا بھائی ہم نے سبق دہم مادہ قیاس کا بیان پڑھنا شروع کیا تھا آگے دیکھیے کتاب پر برہان وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو خواہ و مقدمات بدیہی ہوں یا نظری جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہر اللہ کا رسول واجب الاطاعت ہے نتیجہ کیا ہے آگے بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب الطاعت ہیں بدہیات کی چھ قسمیں ہیں اولیات فطریات حدسیات مشاہدات تجربیات متواترات اولیات وہ قضیہ ہیں کہ موضوع و محمول کے صرف ذہن میں آنے سے ہی عقل ان کو تسلیم کر لے دلیل کی بالکل ضرورت نہ ہو جیسے کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے فطریات وہ قضیہ ہیں کہ جب وہ ذہن میں آئے تو ان کی دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی جیسے چار جفت ہے اور تین طاق ہے دیکھو اس قضیہ میں چار کے جفت ہونے کی دلیل اس کے ساتھ ہی ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو برابر حصے ہوتے ہیں اچھا بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے مادہ قیاس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ ایک قیاس کی صورت ہے اور ایک اس کا مادہ آپ جو بھی چیز بناتے ہیں اس کا ایک مادہ ہوتا ہے ایک میٹ یعنی میٹیریل جس سے وہ چیز تیار کرتے ہیں اور ایک پھر اس کی صورت ہوتی ہے آخر میں جب وہ چیز بن کر تیار ہو جائے تو اسی طرح قیاس کی بھی ایک صورت ہے یعنی اس کی شکل ہے اور ایک اس کا مادہ ہے یعنی جس, جس قسم کے قضیوں سے وہ مل کر بنے گا وہ کیا ہے اس کا مادہ ہے اور قیاس کی صورت آپ پڑھ چکے کہ چار شکلیں ہیں بھائی شکل اول شکل ثانی شکل سالس اور شکل رابع بھائی جبکہ مادہ قیاس کے بارے میں تفصیل میں نے گزشتہ سبق میں بیان کی تھی کہ قیاس کے اندر کم از کم دو تصدیقات ہوں گی دو مقدمے میں ہوں گے اور پھر ان سے کیا حاصل ہوگا نتیجہ حاصل ہوگا تو یہ جو تصدیق ہے اس تصدیق کی کئی قسمیں ہیں آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ قیاس کے جو مقدمات ہیں وہ تصدیق ہونے چاہیے تصور نہیں ہونے چاہیے اور پھر تصور کی قسمیں بھی میں نے بیان کی تھی کہ کبھی کبھار ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ بھی تصور ہے کبھی ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن درمیان میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا جیسے کتاب قلم گلاس دیوار گھر مکان دیکھو الگ الگ چیزیں ان میں کوئی نسبت نہیں تو ایک سے زیادہ چیزیں لیکن درمیان میں کوئی تعلق اور نسبت نہیں یہ بھی کیا ہے تصور ہے بعض اوقات ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن درمیان میں تعلق ہوتا ہے لیکن بات پوری نہیں ہوتی یعنی نسبت تو ہوتی ہے لیکن نسبت غیر تامہ ہوتی ہے تام کا مانا پورا نسبت غیر تامہ ہوتی ہے یعنی اس میں بات پوری نہیں ہوتی جیسے زید کا بھائی اب دیکھو اس بھائی کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے زید کی طرف نسبت تو ہے لیکن بات پوری نہیں آپ کہیں گے بھائی اس کو کیا ہوا بات تو پوری کریں یہ جیسے بہادر آدمی دیکھو بہادر کی نسبت کس کی طرف ہے آدمی کی طرف ہی اس کی صفت ہو بن رہا ہے تو لیکن بات پوری نہیں آپ کہیں گے بھائی بہادر آدمی کو کیا ہوا آپ بات پوری کریں تو بعض اوقات کئی چیزیں ہوتی ہیں درمیان میں نسبت بھی ہوتی ہے لیکن نسبت غیر تامہ ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے تصور اور بعض اوقات نسبت تام ہوتی ہے لیکن جملہ انشائیہ ہوتا ہے جملہ انشائی مثلا آپ کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جاؤ یہ کام کرو تو یہ امر ہے اور آپ جانتے ہیں امر کس قبیل سے ہے انشا کی تو یہ نسبت تامہ تو ہے لیکن کون سا ہے انشائیہ ہے تو یہ بھی تصور ہے یہ اسی طرح آپ دوسرے سے کہتے ہیں یہ کام مت کرو دیکھو منع کر رہے ہیں یہ نہیں ہے نہیں اور نہیں بھی کس قبیل سے ہے انشا کے قبیل سے ہے یا قسم ہے یا ندا ہے مختلف قسمیں آپ نح میں پڑ چکے ہیں وہ سب انشاء ہیں انشاء کا فرق یہ ہے انشاء اور ایک جملہ ایک خبر ہے انشاء کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا جبکہ خبر کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے دیکھو ایک آدمی آپ سے کہتا ہے یہ کام مت کرو کبھی بھی اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوگا میں نے تو کوئی بات تو کی نہیں کی جس میں آپ سچ اور جھوٹ کا کہ میں تو ایک کام سے منع کر رہا ہوں بھائی بات سمجھ میں آ تو انشا کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے جبکہ خبر کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں تو اگر نسبت تاما ہو لیکن جملہ انشائیہ ہو تو وہ بھی تصور ہے اور بعض اوقات نسبت تامہ ہوگی لیکن وہ تخیل شک یا وہم کی قبیل سے ہوگی وہ بھی تصور ہے تخیل کسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ کوئی بات آپ کے ذہن میں آئی اور آ کر نکل کر پھر چلی گئی آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے سوچا ہی نہیں بس ایک بات ویسی ذہن میں آئی اور پھر نکل بھی گئی اس کو کیا کہتے ہیں تخیل بھائی تخیل خیال یہ یوں کہ خیال کیا ہے خیال ہے اور دوسرا یہ کہ بات ذہن میں آئی اور ٹھہر گئی لیکن آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہے یا ایسا نہیں تو اگر دونوں جانبین برابر ہوں اس چیز کے ہونے کا جتنا خیال ہے نہ ہونے کا بھی اتنا ہی خیال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں شک بھائی اور یہ بھی تصور ہے تخیل بھی تصور اور شک بھی تصور یا ایک چیز آپ کے ذہن میں آئی تو آپ کا زیادہ خیال ہے کہ یہ ایسا ہی ہے لیکن تھوڑا خیال ہے کہ ایسا نہیں جو زیادہ خیال ہے کہ ایسا ہی ہے اس کو کہتے ہیں زن اور ظن کس قبیل سے ہے وہ تصدیقی قبیل سے ہے لیکن یہ جو تھوڑا خیال آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو یہ اس کو کہتے ہیں وہم اور وہم کس قبیل سے ہے تصور کے قبیل سے ہے تو آپ نے غور کیا اس کے تخیل میں بھی بات پوری ہوتی ہے مثلا آپ کے ذہن میں بات ہے زید عالم ہے اور پھر فوراً نکل بھی گئی تو یہ کیا ہے تخیل یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ زید عالم ہے لیکن ساتھ ہی ذہن میں آپ یہ بھی خیال آتا ہے کہ وہ عالمہ نہیں تو دونوں جانے میں برابر تو یہی کیا بن گیا شک یہ آپ کے ذہن میں آیا کہ زید عالم ہے اور آپ کا غالب گمان یہی ہے کہ وہ عالم ہے ہاں تھوڑا سا کچھ یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ عالم نہ ہو تو جو زیادہ خیال ہے وہ کیا ہے زن. ز... وہ زن ہے وہ تصدیق ہے اور جو تھوڑا خیال ہے وہ کیا ہے وہم تو دیکھو یہ تخیر شک اور وہم ان کو قزایا اور جملے کہہ سکتے ہیں اور لیکن لیکن یہ قیاس کے اندر ان کا دخل نہیں کیونکہ یہ تصور ہیں بھائی تخیر شک اور وہم کیا ہیں تصور اور قیاس تو کس قسم کے قضایہ سے بنے گا جو کس قبیل سے ہوں تصدیق کی قبیل سے ہوں اور پھر تصدیق کی کتنی قسمیں وہ بھی میں نے بتلائی تھیں تصدیق کا سب سے ادنا درجہ اور شروع کا درجہ یہ ہے کہ اغالب گمان ہو جس کو زن کہتے ہیں آپ نے ایک بات کو مان تو لیا ہے لیکن پھر بھی دوسری جانب کا بھی کچھ تھوڑا خیال آ جاتا ہے یہ تصدیق کا ادنا درجہ اس سے اونچا درجہ ہے تقلید بھائی تقلید میں آپ ایک بات کو مان لیتے ہیں اور دوسری جانب کا ذہن میں خیال بھی نہیں آتا لیکن اگر کوئی شک ڈالنے والا شک ڈالے تو اس کو ختم کر سکتا ہے کوئی اپنے دلائل وغیرہ بیان کرے تو اس بات کو آپ کے ذہن سے نکال سکتا ہے آپ کو یقین تھا لیکن آپ کے ذہن سے وہ اس بات کو نکال سکتا ہے اس بات کو آپ کے ذہن سے نکال سکتا ہے آپ کے یقین کو توڑ سکتا ہے یوں کہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں تقلید تقلید اور ایک اس سے اوپر والا درجہ ہے جس کا نام ہی یقین ہے اور یقین کے اندر جو بات آپ نے مان لی ہے تسلیم کر لی ہے اب وہ تشکیق کے سے بھی زائل نہیں ہوتی کوئی ہزار دلائل بھی دے دے اس بات کو آپ کے ذہن سے نہیں نکال سکتا اس کو کیا کہتے ہیں یقین بھائی لیکن یقین میں یہ ہے کہ جو بات آپ نے مانی ہے وہ واقع کے بھی مطابق ہو جیسے اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں قیامت قائم ہوگی جنت ہے جہنم ہے اسلام دین برحق ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے فرشتے موجود ہیں دیکھو یہ سب باتیں کیا ہیں یہ یقین کی قبیل سے ہیں اور واقعے کے مطابق ہیں اور اگر ہو یقین لیکن واقعے کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں جہل مرکب کہتے ہیں جہل مرکب جہل یعنی جہالت بھی ہے اور مرکب ہے یوں سمجھ لو یوں کو دگنی گویا جہالت ہے اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے ایک آدمی نہیں جانتا لیکن تسلیم کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو وہ سیکھ لے گا وہ جان لے گا اور ایک آدمی نہیں جانتا اور کہتا ہے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اس کا کوئی علاج پھر نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں جہلے مرکب تو اس کو آپ ہزار دلائل دیں وہ بات اس کے ذہن سے نہیں نکلتی بھائی ذہن سے نہیں نکلتی تو یقین جو ہے یقین بھی تشکیل کے مشق سے زائل نہیں ہوتا جہل مرکب بھی کے مشق سے زائے نہیں ہوتا دونوں میں انتہائی پکا یقین ہوتا ہے لیکن یقین جو ہوتا ہے وہ واقعے کے مطابق ہوتا ہے اور جہل مرکب واقع کے مطابق نہیں ہوتا اور یقین سے نچلا درجہ کس کا ہے تقلید کا ہے کہ اس میں یقین تو ہوتا ہے لیکن اگر کوئی دلائل دے تو کوئی شک ڈالے تو شک ڈال کر اس بات کو ذہن سے ختم کر سکتا ہے آپ کے یقین کو توڑ سکتا ہے بات سمجھ میں آ اس کو کیا کہتے ہیں تقلید تقلید سے نچلا درجہ کس کا ہے زن کا اور جہل مرکب کا سب سے نچلا درجہ کیونکہ وہ تو واقع کے مطابق ہی نہیں ہوتا وہ تو گمراہی ہے غلطی ہے بھائی تو سب سے اعلی درجہ کس کا یقلید. یقین اس سے نیچے تقلید بھائی اس سے نیچے زن اور اس سے نیچے جہل مرکب بھائی اور یہ جو قیاس ہے وہ انہی تصدیقات سے مرکب ہوتا ہے انہی تصدیقات سے زن کے اندر یا کیا آئے گا یقین جو مقدمات آ رہے ہیں جو تصدیقات استعمال ہو رہی ہیں یا وہ یقین ہوں گی یا وہ تقلید ہوں گی یا زن ہوگا یا جہلے مرکب تو جس قسم کے مقدمات سے قیاس بنے گا اسی قسم کا اس کا نام بھی ہوگا اسی قسم کا اس کا درجہ بھی ہوگا جو یقین سے مرکب ہوگا اس قیاس کا درجہ سب سے اعلی ہے کیونکہ اس کے مقدمات میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں اور وہ کے مشق سے زائل بھی نہیں ہو لہذا اس سے جو نتیجہ آئے گا وہ بھی بڑا ہی قوی اور مضبوط نتیجہ ہوگا اور یہ جو قیاس جو یقین سے مرکب ہو اس کو کہتے ہیں برہان کیا کہتے ہیں برہان جبکہ باقی آپ پڑھ چکے قیاس کی پانچ قسمیں ہیں بھائی پانچ قسمیں جبکہ باقی جو قیاس ہیں یعنی قیاس جدلی قیاس خطابی قیاس شعری اور قیاس سفستی یہ جو قیاس ہیں ان کے اندر تصدیقی باقی قسمیں آئیں گی کسی میں زن آئے گا کسی میں جہل مرکب آئے گا کسی میں تقلید آئے گی تو ہر ایک کے مختلف اعتبار سے نام مختلف ہیں بھائی البتہ جو قیاس برہانی ہے اس کے اندر کون سے مقدمات آئیں گے یقین والے بھائی جو یقین و تصدیقات جو یقین ہوں گی تو یہ سب سے اعلی درجے کا قیاس اور اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ بھی سب سے اعلی درجے کا تو اب ہر قیاس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں سب سے اعلی درجے کا قیاس وہ برہان ہے اور اسی کا اعتبار ہے باقی جو قیاس ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں قیاس میں کیا کرتے ہیں آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں دلیل کے ذریعے اس کو ثابت کرتے ہیں تو یہ دلیل جو ہے اگر برہان ہو کیا ہو برہان ہو یعنی مقدمات یقینیا سے مرکب ہو تو پھر تو معتبر ہے باقی باقیوں کا اعتبار نہیں لہذا اسی لیے سب سے زیادہ تفصیل اسی کی بیان کریں گے جبکہ باقی کے بارے میں مختصر کلام کریں گے بھائی تو سب سے اعلیٰ درجے کا قیاس کون سا ہے برہان اور برہان کس قسم کے مقدمات سے بنے گا شہرا اور قبرہ کس قسم کے ہوں گے یقینی یقین یقین ہوں گے بھائی یعنی یقین سے مرکب ہوں گے یقین سے بنے ہوں گے یقین پر مشتمل ہوں گے شہرا اور قبرہ یقین پر مشتمل ہوں گے اور یہ جو مقدمات ہیں اس کے وہ بدی ہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی ہو سکتے ہیں بدی ہی سے کہتے ہیں جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو جیسے آگ جلانے والی ہے اس میں کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہر ایک جانتا ہے اور بعض چیزیں وہ ہیں جن میں آپ کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے جس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے اس میں اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں دیکھو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے یہ بدی ہی نہیں ہے جدید تو کفار نہیں مانتے جب ہی تو کیا کرتے ہیں کفار نہیں مانتے اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ بد اس کے لیے دلیل چاہیے دلیل چاہیے اگر بدی ہی ہوتی بدیحی کو تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا بدی ہی کو تو ہر ایک تسلیم کر لیتا ہے ہر ایک مانتا ہے کہ آگ جلانے والی ہے تو بدی ہی کیسے کہتے ہیں جس میں ذرا بھی غور و فکر کی ضرورت نہ ہو اور نظری وہ جس میں غور و فکر کرنا پڑے نظر اور فکر ہو دلیل ہو سغرا کبرا وہاں بنانا پڑے اس میں جہاں نظر و فکر کی ضرورت ہو دماغ لڑانا پڑے بھائی سغرا قبرا ملانا پڑے بھائی اس کو کیا کہتے ہیں نظری کہتے ہیں نظری کہتے ہیں اب دیکھیے ذرا کتاب پر برہان وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینی سے مرکب ہو یعنی کس قسم کے مقدمات سے بنے یقینی مقدمات سے خواہ و مقدمات بدی ہی ہوں یا نظری یعنی وہ مقدمات بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یہ بدیہی ہے یا نظری نظری ہے اگر بدیہی ہوتا پھر تو ہر ایک تسلیم کرتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کفار اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو معلوم ہوا یہ کیا ہے نظری ہے آپ کو دلیل دینا پڑتی ہے اس کے لیے اور ہر اللہ کا رسول واجب القطاط ہے یعنی اس کی اطاعت اور فرما برداری واجب ہے ضروری ہے ہر اللہ کا رسول واجب الطاعت ہے کیا مانا اللہ کے ہر پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری واجب ہے ضروری ہے یہ بھی نظری ہے بھائی دلیل دینا پڑتی ہے آپ کو کہ دیکھو یہ اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کی طرف سے اس پر وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے اس پر احکامات آتے ہیں لہذا اس کی ہر بات ماننا واجب ہے آپ کو دلائل دینا پڑیں گے بھائی تو یہ دو مقدمات ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دیکھو یہ یقینی ہے مقدمہ کس قسم کا ہے یقینی اور ہر اللہ کا رسول واجب الاطاعت ہے یہ بھی کیا ہے یقینی لیکن ہیں دونوں نظری آگے نتیجہ ذکر کر رہے ہیں کتاب میں پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت ہیں پھر دیکھو قیاس کیا بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں اور ہر اللہ کا رسول واجب اطاعت ہوتا ہے بس نتیجہ کیا نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی واجب اطاعت ہیں تو دیکھو یہ نتیجہ نکل آیا تو یہ برحان ہے بھائی کیا ہے اس کے مقدمات یقین پر مشتمل ہیں یہ ایک ایک بات جو ذکر ہوئی یہ یقینی ہے البتہ ہے نظری اس کے لیے کیا چاہیے دلیل چاہیے اور آپ نے پڑھا برہان جو قیاس ہے اس کے مقدمات ہوتے تو یقینی ہیں لیکن وہ نظری بھی ہو سکتے ہیں اور بدیہی بھی نظری کی مثال ذکر کر دی بدیہی کے بارے میں اب تفصیل بیان کرنے لگے ہیں کہ بدیہیات کی چھ قسمیں ہیں بھائی مناطقہ نے غور کیا غور کیا اور استقرا کیا آپ پڑھ چکے استقرا کسے کہتے ہیں تلاش اور جستجو انہوں نے غور کیا تلاش اور جستجو کی کہ یہ بدیہیات کتنی قسم پر ہیں بدیہیات غور کیا خوب تلاش اور جستجو کی خوب کوشش کی ہر قسم کے بدی کو ٹٹولتے رہے ہر قسم کے بدیہی کو دیکھتے رہے یہ کون سی قسم ہے یہ کون سی قسم ہے اور بالاخر اس نتیجے پر پہنچے کہ بدیہیات جو ہیں وہ چھ قسم کے ہیں بدیہیات کتنے ہیں چھ قسم, قسم, قسم, قسم کے ہیں لیکن یہ انہوں نے استقرا کے ذریعے معلوم کیا ہے اور آپ پڑھ چکے استقرا یقین کا فائدہ نہیں دیتی لہذا اگر آپ تلاش جستجو کرتے ہیں آپ کو کوئی اور قسم مل جاتی ہے تو آپ بھی اس کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں لیکن بہر نے خوب جستجو کے بعد یہ چھ قسمیں بنائی اور علماء نے بھی دیکھا کہ اس سے باہر اور کوئی قسم نہیں ہے سب اسی کے اندر داخل ہیں بارہ یہ کس کے ذریعے ان کا پتا چلا استقرا کے ذریعے بھائی تو کہتے ہیں بدیہیات کی چھ قسمیں ہیں اولیات دیکھی کتاب پر بھائی تو بدیہیات کی چھ قسمیں ہیں اولیات فطریات حدسیات مشاہدات تجربیات متواترات یہ چھ قسمیں ہیں اب یہ کس کو کہتے ہیں آسان ہیں بھائی اولیات ادھر دیکھیے بھائی بھائی اولیات وہ قضیے ہیں بات قزیوں کی چل رہی ہے نا کون سے قیاس کی بات چل رہی ہے مجد. قیاس برہانی کی کس کی مجد. اور قیاس برہانی کے مقدمات نظری بھی ہو سکتے ہیں اور بدیہی بھی مجد. ہاں وہ بدیہی کتنی کتنی قسم کے ہوتے ہیں اب وہ بدیہی قضایا بیان کرنے لگے ہیں بدی ہی قزایا تو کہتے ہیں بدیہی قضایا وہ چھ قسم کے ہو سکتے ہیں اور ان میں سے پہلی قسم کیا ہے اولیات اولیات کون سے بدی قزیے ہوتے ہیں بدیہی کس کو کہتے ہیں جس میں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا فوراً ذہن ایک بات کو تسلیم کر لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بدیہی تو یہ بدیہی چھ قسم کے ہوتے ہیں اور ان میں سے پہلی قسم اولیات ہے اولیات اولیات یہ ہیں آپ کے سامنے جیسے ہی قضیہ آیا آپ نے موضوع کو دیکھا اور محمول کو دیکھا قضیہ کس پر مشتمل ہوتا ہے ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول آپ نے جیسے ہی موضوع اور محمول کو دیکھا دیکھتے ہی فوراً ذہن نے،, ذہن نے تسلیم کر لیا کہ ایسا ہی ہے دلیل کی طرف ذہن گیا ہی نہیں دلیل ہوتی ہے وہاں پر لیکن دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے سامنے کیا آیا قضیہ آیا تصدیقات کی بات چل رہی ہے نا تصدیق کزیے کو کہتے ہیں اور اس میں کتنے جز ہوں گے ایک موضوع اور ایک محمول آپ کے سامنے قزیا آیا قزیا کس پر مشتمل ہے ایک پہلا جز موضوع دوسرا جز محمول آپ کے سامنے جیسے ہی قزیا آیا آپ نے جیسے ہی موضوع کو دیکھا اور پھر محمول کو دیکھا فوراً آپ نے تسلیم کر لیا کہ بات ایسی ہی ہے مثلاً کل جز سے بڑا ہوتا ہے کل ایک ہے کل اور ایک ہے جز تو آپ کے سامنے کس نے قزیہ ذکر کیا کل جز سے بڑا ہوتا ہے آپ نے فوراً دیکھا کل کسے کہتے ہیں ساتھ ہی دیکھا جز کسے کہتے ہیں اور فوراً مان لی کہ ہاں کل کیا ہوتا ہے جز سے بڑا ہوتا ہے اب دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں فورن ذہن نے خود مان لیا یا جیسے آپ کے سامنے کوئی کہے دس کا عدد آٹھ کے عدد سے بڑا ہے دس کا عدد فوراً ذہن نے تسلیم کر لیا کوئی دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں دلیل وہاں موجود ہوگی لیکن دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں یہ آپ کے سامنے کوئی کہے کہ سو کا نوٹ پچاس کے نوٹ سے بڑا ہوتا ہے فوراً آپ جیسے آپ نے کہ سو کا نوٹ پچاس کا نوٹ ان دو کی طرف دیکھا اور فوراً کہہ دیے ہاں بات ایسی ہی ہے صورت سمجھ میں آ تو اولیات کون سے قضایہ کو کہتے ہیں جہاں ذرا بھی غور و فکر جا... نہیں غور و فکر تو ہو ہی نہیں جہاں دلیل کی طرف بھی ذہن نہیں جاتا بالکل اور فورن ہی سنتے ہی ذہن تسلیم کر لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اولیات دیکھیے اب کتاب پر تو کہتے ہیں اولیات وہ قز ہیں کہ موضوع معمول کے صرف ذہن میں آنے سے عقل ان کو تسلیم کر لے دلیل کی بالکل ضرورت نہ ہو جیسے کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے دیکھو اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں یا جیسے میں نے اور مثال ذکر کر دی کہ دس کا عدد آٹھ کی عدد سے بڑا ہوتا ہے یا اور مثال میں نے ذکر کر دی سو کا نوٹ پچاس کے نوٹ سے بڑا ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کو کیا کہتے ہیں اولیا جس میں دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں بالکل بالکل نہیں جاتا ہاں یہ جو اولیات ہیں آپ نے کیا پڑھا دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں اور فوراً انسان اس کو تسلیم کر لیتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی کمزور ذہن والا ہو تو وہ ہو سکتا ہے اس کو اس میں بھی غور و فکر کی ضرورت پڑے اور ہو سکتا ہے وہ اس میں بھی غلطی بھی کر جائے لیکن وہ اس کے کمزور ذہن ہونے کی وجہ سے ہوگا جیسے مثلا بچہ ہے بچے سے آپ پوچھیں مور بڑا ہوتا ہے کہ اس کی دم بڑی ہوتی ہے دیکھیے مور کی دم کتنی بڑی ہوتی ہے تو آپ نے بچے سے پوچھا مور بڑا ہوتا ہے کہ اس کی دم بڑی ہوتی ہے تو بچہ فوراً کہے گا دم بڑی ہوتی ہے حالانکہ مور کے اندر دم بھی شامل تھی یا نہیں ایک طرف صرف دم ایک طرف دم کے ساتھ ساتھ باقی جسم بھی تو مور بڑا ہوا لیکن بچہ چونکہ چھوٹا ہے کمزور رہن والا ہے ابھی اس کو تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دے تو یہ اولیات میں سے ہے لیکن یہ اس اس کی عمر کم ہے چھوٹا ہے ابھی اتنی سوچ نہیں اس کی تو لہذا ہو سکتا ہے وہ یہ جواب دے دے یا کوئی کمزور ذہن والا بھی یہ جواب دے دے لیکن بہرحال عام انسان اس میں غلطی نہیں کرتا فوراً بھائی جیسے سامنے آتا ہے اس کو تسلیم کر لیتا کہ بات ایسی ہی ہے غور و فکر وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں نہ اس میں غلطی ہوتی ہے بھائی آگے دیکھیے کتاب پر فطریات فطریات وہ قزیے ہیں کہ جب ذہن میں آئے تو ان کی دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی اچھا بھائی یہ بھی سمجھ ادھر دیکھیے فطریات فطریات وہ تصدیقات ہیں وہ قضیے ہیں جو ذہن میں آتے ہیں تو ساتھ ہی ان کی دلیل بھی آ جاتی ہے ذہن ان کو فوراً تسلیم کر لیتا ہے ذہن ان کو فوراً لیکن ساتھ ہی ان کی دلیل خود بخود آ جاتی ہے ان کو کہتے ہیں قضایہ قیاساتا مراحا یہ وہ قضایہ ہیں کہ ان کے قیاس ان کے ساتھ ہی آتے ہیں ان کی دلیل ان کے ساتھ خود ہی آ جاتی ہے دلیل ذہن کو سوچنا نہیں پڑتا غور و فکر نہیں کرنا پڑتا بات بدیہیات کی چل رہی ہے نا بدیہیات میں تو غور و فکر کرنا ہی نہیں پڑتا تو لہذا اس میں بھی فطریات کے اندر بھی وہ جیسے ہی آپ کے سامنے قضیہ آتا ہے آپ کی نظر جیسے ہی موضوع اور محمول پر پڑتی ہے ساتھ ہی دلیل خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے سوچنا نہیں پڑتا اور آپ اس کو تسلیم کر لیتے مثلا دو جفت ہے دو جفت ہے اور تین تاق ہے فوراً آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور ساتھ دلیل بھی خود بخود آ سوچنا پڑا آپ کو جیسے کسی نے آپ کے سامنے کہا کہ چار جفت ہے آپ فوراً مان گئے لیکن ساتھ ہی خود بخود دلیل بھی آ یا نہیں جیسے یہ آیا چار جفت ہے ساتھ ہی ایک اور بات بھی ذہن میں. اس کے ساتھ ساتھ آئی اس کے دو برابر حصے ہو سکتے ہیں لہذا یہ کیا ہے جفت مسن میں کہتا ہوں پینتالیس تاق ہے فورن مان گئے یا نہیں اور ساتھ ہی اسی لمحے میں اس کے ساتھ دلیل بھی آ گئی کہ اس کے دو برابر حصے نہیں ہو سکتے میں کہتا ہوں دس لاکھ دس لاکھ جفت ہے فوراً ساتھ ہی دلیل ساتھ ہی زین میں آ کہ اس کے دو برابر حصے ہو سکتے ہیں سوچنا نہیں پڑا دماغ کو ذرا بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں بات سمجھ میں حالانکہ دس لاکھ کتنا بڑا عادت ہے یا آپ حساب اگر لگانے بیٹھیں تو حساب کا پکڑیں گے اس کو دو سے تقسیم کریں گے کیا تقسیم ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے لیکن فوراً جیسی آیا ساتھ ہی اس کی دلیل بھی آ گئی سوچنا نہیں پڑا بھائی فوراً آپ نے کہہ دی ہاں بالکل ٹھیک بات ہے یہ دس لاکھ کیا ہے جفت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو فطریات وہ قضایا ہیں۔ کہ جن کو سنتے ہی ذہن تسلیم کر لیتا ہے لیکن ان کے ساتھ ہی ان کے ذہن میں آتے ہی ساتھ ان کی دلیل بھی آ جاتی ہے تو ان کو کہتے ہیں قزایہ قیاساتوہا معاحا یہ وہ قضیے ہیں قیاساتو معاحا جن کے قیاس ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یعنی دلیل ان کے ساتھ ہی خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے اب دیکھیے کتاب پر فطریات وہ قضیہ ہیں کہ جب وہ ذہن میں آئے تو ان کی دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی دیکھا ساتھ ہی فوراً دلیل بھی خود بخود آ جاتی ہے وہ ذہن سے غائب نہیں ہوتی آپ کو سوچنا نہیں پڑتا جب وہ ذہن میں آئے تو ان کی دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی جیسے چار جفت ہے اور تین طاق ہے دیکھو اس قضیہ میں چار کے جفت ہونے کی دلیل اس کے ساتھ ہی ذہن میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے دو برابر حصے ہوتے ہیں تو اولیات اور فطریات بالکل قریب قریب ہیں فرق اتنا اولیات میں دلیل نہ ذہن میں آتی ہے نہ دلیل کی طرف ذہن جاتا ہے اولیات میں ذہن میں دلیل بھی نہیں آتی اور دلیل کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا بس موضوع محمول سنتے ہی ذہن مان لیتے ہیں ہاں جی بات ایسی ہی ہے سو کا نوٹ پچاس کے نوٹ سے بڑا ہوتا ہے دیکھا سنتے نہ کسی دلیل کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں جبکہ فطریات میں دلیل ساتھ آتی ہے دلیل اولیات میں دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں نہ ذہن میں دلیل آتی ہے جبکہ فطریات کے اندر دلیل ساتھ ہی ذہن میں آ جاتی ہے ذہن کو نہیں جانا پڑتا دلیل کی طرف دلیل خود ہی ساتھ آ جاتی ہے اگر ذہن دلیل کی طرف جائے گا یہ تو غور و فکر ہو جائے گا اور بدیہیات میں تو غور و فکر نہیں ہوتا فرق سمجھ میں آیا بھائی دونوں میں ہاں اگر کوئی شخص کوئی شخص اس کے سامنے آپ ذکر کریں کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا ذہن کس کی طرف چلا گیا دلیل کی طرف چلا گیا سوچنے لگ گیا سمجھ جائیں اس کے لیے یہ بدیہی ہی ہے ہی نہیں یہ اس کے لیے نظری ہے کیونکہ بدیہی اور نظری ہونا لوگوں کے اعتبار سے بدلتا ہے ایک ہی چیز ایک آدمی کے لیے بدیہی ہی ہو, ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے ہو کیا ہو نظری, نظری, نظری ہو اس کا ذہن کمزور ہو تو آپ کے لیے تو کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے یہ بدیہی ہے بلکہ اولیات میں سے ہے جہاں آپ کو دلیل کی بھی نہیں ضرورت سنتے ہی فوراً آپ نے مان لیا لیکن ہو سکتا ہے دوسرا آدمی کیا کرنے لگے غور و فکر کرنے لگ جائے تو سمجھ جائیں اس کے نزدیک تو یہ بدی ہی نہیں سے. بلکہ کیا ہے نظری یا ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک تو یہ اولیات سے ہے کسی دوسرے کے لیے یہ فطریات کی قبیل سے ہو جیسے اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کل اپنے جس سے بڑا ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے دلیل بھی آتی ہے دلیل بھی ساتھ اس کے آتی ہے ذہن تسلیم کر لیتا ہے تو یہ کس قبیل سے ہو جائے گا فطریات کی قبیل سے فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو اولیات میں دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں اور فطریات میں دلیل خود بخود ذہن نہیں جاتا لیکن خود بخود دلیل ساتھ آ جاتی ہے اور ان کو کیا کہتے ہیں قضایہ قیاساتوہا معاحا دہرائے زبان سے قضایہ قیاساتوہا معاحا ایسے قضیے قیاساتا جن کے قیاس یعنی جن کے دلائل معحا ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ایسے قضیہ جن کے دلائل ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں آگے دیکھیے حدسیات حدسیات وہ قضیہ ہیں کہ ان کی دلیلوں کی طرف ذہن جائے لیکن سورا و کبرا کی ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے اچھا بھائی دیکھیے بھائی حدسیات سمجھ لیں ادھر دیکھیے حدسیات کے ساتھ فکریات بھی سمجھ لیں نظر و فکر جانتے ہیں یا نہیں نظر و فکر تو نظر و فکر جب ذہن میں ہوگی تو حد کا سمجھنا بھی آسان ہے حد سن دال سین دال ساکین ہے حد آپ نے پڑھا ہے ایک ہے بدیہی ہی ایک ہے نظر و فکر بدیہی ہی کسے کہتے ہیں جس میں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا اور ذہن فوراً ہی ایک بات کو تسلیم کر لے اس کو کیا کہتے ہیں بدیہی جبکہ ایک نظری ہے اور جس میں نظر و فکر کی ضرورت پڑے اور نظر و فکر کسے کہتے تھے غور اور فکر کو. اس کو کہتے ہیں غور و فکر اب نظر و فکر ابھی تک آپ نے پڑھا اب تفصیل سمجھو نظر و فکر کسے کہتے ہیں بھائی دیکھیے نظر و فکر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو اور اس میں ذہن دو مرتاب دو حرکتیں کرتا ہے کتنی حرکتیں دو حرکتیں کرتا ہے دو حرکتیں کرتا ہے اور پھر جا کے نتیجے پر پہنچتا ہے مطلوب چیز پھر اس کو حاصل ہوتی ہے مثلا آپ انسان کی حقیقت معلوم کرنا چاہ رہے تھے کس کی؟, کی انسان کی تو آپ نے چاہا میں انسان کی حقیقت معلوم کروں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے مطلوب کیا ہے کس کی حقیقت انسان, انسان. فوراً آپ کا ذہن حرکت کرتا ہے اور اس الماری میں جا کر چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے جہاں اس نے ساری باتیں محفوظ کی ہوئی ہیں جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں ذہن ان کو محفوظ کرتا ہے یا نہیں کرتا ایک آدمی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے آج آج اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں دس دن بعد بھی آپ کے سامنے آتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو وہی آدمی ہے جس سے دس دن پہلے میری ملاقات ہوئی تھی تو یہ اس کی پہچان اور یہ اس کی صورت کہاں محفوظ تھی ذہن کے اندر تو ذہن کے سامنے جو جو چیزیں آتی ہیں وہ ذہن کے اندر محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں تو لہذا انسان کے بارے میں بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ تھیں مثلاً یہ کہ انسان دو پاؤں پر چلتا ہے اس کے دو ہاتھ ہوتے ہیں دو آنکھیں ہوتی ہیں اور یہ چلتا پھرتا بھی ہے دوڑتا بھی ہے یہ بہادر بھی ہوتا ہے یہ بزدل بھی ہوتا ہے مختلف قسم کی اس کی باتیں آپ کے ذہن میں تھیں اب آپ کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس کی حقیقت کہ جس سے اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے پتہ چلے اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے تو ذہن کتنی حرکتیں یاد رکھنا یہاں دو حرکتیں کرے گا پھر جا کے نتیجہ اس کو ملے گا پہلی حرکت کیا آپ کیا تلاش کرنا چاہ رہے ہیں انسان کی حقیقت فوراً ذہن حرکت کرے گا اور اس خانے میں جا کر جہاں انسان کے بارے میں چیزیں جمع کی ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کو میں پلٹنا شروع کر دے گا کہ کون سی چیز جو ہے جو انسان کی حقیقت کے موافق ہے جس سے انسان کیا ہو جائے دوسری چیزوں سے ممتاز اور جدا ہو جائے تو پہلی حرکت وہاں جا کر چیزیں تلاش کرے گا اور پھر وہاں جا کر اس نے انسان کے بارے میں ساری چیزیں دیکھیں کہ انسان کی دو آنکھیں ہیں دو پاؤں ہیں دو کان ہیں وہ چلتا پھرتا ہے وہ سخی ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے اور مختلف جو بھی صفات تھیں اور غور کرتے کرتے بلاخر دو چیزیں اس کو مل گئیں ایک حیوان اور ایک ناطق حیوان جنس مل گئی اور ناطق اس کا فصل مل گیا جس کے ذریعہ وہ باقی حیوانات سے کیا ہے وہ جدا ہو جاتا ہے. حیوان سے جنس کا پتہ چل گیا کہ اس کی جنس کیا ہے حوان اور ناطق سے باقی حیوانات سے جدا ہو رہا ہے کہ یہ عقل و شعور رکھنے والا ہے باقی حیوانات میں تو عقل و شعور نہیں نیز یہ بولنے والا ہے باقی حیوانات تو بولنے اور باتیں کرنے والے نہیں ہیں باقی حیوانات تو بولنے اور باتیں کرنے والے نہیں ہیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ نے ذہن کو جیسے یہ دو چیزیں ملیں ذہن کو یہ دو چیزیں لے کر ذہن واپس آ گیا یہ پہلی حرکت کہاں گیا ذہن اس حصے میں گیا جہاں ساری معلومات موجود تھیں اور پھر واپس آ گیا سورج سمجھ میں آ رہی ہے اچھا پھر جب یہ چیزیں آ گئیں اب دوسری حرکت ہوتی ہے ان دو کو ذہن ترتیب دیتا ہے کس کو پہلے لاؤں کس کو بعد میں دیکھا تو حیوان جو ہے وہ جنس ہے اس کو پہلے آنا چاہیے ناطق جو ہے فصل ہے اس کو فصل کو بعد میں آنا چاہیے پہلے جنس کا پتا چلے پھر باقی جنس والوں سے جدا ہو جائے وہ لفظ بھی آنا چاہیے تو ان کو ترتیب دیا کیا بنا حیوان ناطق اور ان کو ترتیب دیا اور پھر ترتیب دے کر حرکت ہوئی اور آگے نتیجہ مل گیا کہ یہ ہے انسان کی حقیقت تو کتنی حرکتیں ہوئی دو حرکتیں پہلی حرکت، پہلی حرکت، نظر و فکر کسے کہتے تھے دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو جوڑنا کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں مشغول تصور تک دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو جوڑنا کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں مجھول تصور تک تو دیکھا دو معلوم تصور ذہن لے کر آیا یا نہیں حیوان اور ناطق یہ دو تصور کیسے تھے معلوم ان کو لے کر آئے اور پھر ان کو کیا کیا ترتیب دیا تو کہاں تک پہنچ گیا نتیجے تک پہنچ گیا مجھول یعنی انسان کی حقیقت کا پتا چل گیا تو نظر و فکر میں یاد رکھو ہمیشہ ذہن دو حرکتیں کرتا ہے کتنی حرکتیں دو حرکتیں یعنی جو سوچتا ہے نا سوچ میں یہ وا... چلنے پھرنے والی حرکت مراد نہیں ہے یہ سوچ میں سوچ میں دو, حر... دو قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں دو حرکتیں کیا پہلی حرکت کیا ہوتی ہے کہ وہ چیزیں یعنی وہ پرزے نکالتا ہے جن کی اس کو ضرورت ہے دوسری حرکت کیا ہوتی ہے کہ ان کو ترتیب دے کر کہاں تک پہنچتا ہے نتیجے تک پہنچتا ہے کتنی حرکتیں کرتا ہے نظر اور فکر میں ذہن دو, دو, دو حرکتیں پہلی حرکت کیا وہ پرزے نکالتا ہے تلاش کر کے اپنی معلومات ذہن میں تو ہزاروں لاکھوں چیزیں محفوظ ہیں نا تو ان میں سے وہ چیزیں دو یا تین جتنے پرزے ضرورت ہیں وہ معلومات لے کر ذہن آتا ہے یہ پہلی حرکت ہوئی فکر میں حرکت مراد ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی چلنے پھرنے والی حرکت مراد حرکت یہ فکر میں پہلی حرکت ہوئی وہ, وہ پرزے یا وہ معلوم چیزیں ذہن فوراً نکال کے لے آیا کہ یہ دو تین چیزیں کام کی ہیں اور پھر ان کو ترتیب دے کر کہاں تک پہنچتا ہے نتیجے تک پہنچتا ہے یہ کون سی حرکت ہے دوسری حرکت ہے تو نظر اور فکر اس میں ہمیشہ ذہن دو حرکتیں کرتا ہے آپ کسی سے کوئی بات پوچھتے ہیں وہ سوچ میں ڈوب جاتا ہے یہ وہ دو حرکتیں ہیں اس کی یہ وہ دو حرکتیں ہیں وہ جواب دینے کے لیے سوچ میں ڈوبا یا نہیں یہ ذہن چلا گیا الماری کے اس خانے میں جہاں ساری چیزیں جمع ہیں اب جو آپ نے پوچھا ان کو وہ تلاش کر رہا ہے کہ کیا تھا اس کا جواب کیا تھا میں نے پڑھا تو تھا کیا جواب ہے اور پھر لا کر آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے یہ کیا ہے نظر اور فکر ہے بھائی اچھی طرح بات سمجھ میں آ یہ بات چل رہی تھی نظر و فکر کی اور بدیہی اور نظر و فکر ایک دوسرے کی ضد ہیں جو بدی ہے وہاں غور و فکر نہیں جو نظر و فکر ہے اس میں کیا ہے غور اور فکر اور غور و فکر میں کتنی حرکتیں دو حرکتیں ہیں بدیہی کے اندر کوئی حرکت نہیں دیکھو اولیات کے اندر جیسے موضوع اور محمول آپ کے سامنے آئے ابھی آپ نے پڑھا نا اولیات میں موضوع اور محمول سنتے ہی آپ نے اس کو مان لیا کوئی حرکت کی سوچنے کی ضرورت نہیں اور دوسرا فطریات میں جیسے ہی قضیہ آپ کے سامنے آیا ساتھ ہی خود بخود دلیل آ گئی ذرا بھی سوچنے کی ضرورت نہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی اب بات چل رہی تھی حدسیات کی تیسری قسم ہے تیسری قسم بدہیات کی حدسیات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ذہن میں دو حرکتیں ہوتی ہیں اچھا حدسیات کہتے کسے اسے کہتے ہیں کہ ذہن ایک دم نتیجے تک پہنچ جائے کہاں تک پہنچ جائے ایک دم نتیجے تک پہنچ جائے پہلے جائے گا فوراں دلیل کی طرف پہلی حرکت کرے گا اور پھر فوراں دلیل لے کر واپس آئے گا اور کیا پیش کر دے گا نتیجہ پیش کر دے گا تو حدث میں بھی دو حرکتیں کتنی حرکتیں لیکن یہ حرکتیں اتنی آنن فانن اور اتنی تیز ہوتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی آپ بچے کو قاعدہ پڑھاتے ہیں اس کے سامنے الف لکھا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں پڑھو وہ کیا کہتا ہے الف پھر آپ اس کے سامنے با لکھتے ہیں دیکھو اس کے نیچے ایک نقطہ ہے پڑھو یہ کیا ہے با پھر تا لکھتے ہیں اس کے اوپر دو نقطے ڈالتے ہیں کہ یہ کیا ہے تا اب آپ جب بھی بچے کے سامنے قاعدہ رکھیں اور اس کو کہیں پڑھو بھئی یہ کیا لکھا ہے کسی ایک حرف پہ انگلی رکھ دیتے ہیں اب وہ سوچ میں ڈوب جائے گا وہ فورن کیا کر رہا ہے وہ دو حرکتیں کر رہا ہے اس کا ذہن کہاں گیا وہ جو معلومات آ... آپ نے اس کو یاد کروائی تھی اس کا ذہن فورن حرکت میں آیا اور وہاں چلا گیا اب وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ جو سیدھی لکیر ہو گول سی اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہو اس کا نام کیا بتایا تھا استادی نے پھر اس کو یاد آیا کہ ہاں اس کا کیا نام بتایا تھا با اب وہاں سے وہ واپس آتا ہے پھر فوراً آپ کو کیا کرتا ہے وہ آپ کو بتلاتا ہے تو یہ ہے غور و فکر دیکھا وہ سوچ میں ڈوب گیا سوچ میں ڈوب, ڈوب گیا یہ ہے غور و فکر نظر اور فکر اور یہی با میں آپ کے سامنے لکھوں اور آپ سے پوچھوں جیسے میں لکھوں گا فوراً کہیں گے با جیسے میں تا لکھوں گا فوراً کہیں گے تا دیکھا آپ کے ذہن میں بھی وہ دو حرکتیں ہوئی کیونکہ نقطوں سے ہی آپ پہچان رہے نا با اور تا میں کس کا فرق ہے نقطوں کا لیکن تو جیسی تا لکھی آپ کا ذہن فوراً اس خانے الماری کے خانے کی طرف گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ یہ جو دو نقطے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے تا اور پھر آپ فوراً آئے اور آپ نے آ کر مجھے جواب بتا دیا لیکن یہ اتنی تیز حرکت تھی گویا سوچنا پڑتا ہی نہیں اب آپ کے سامنے کوئی بات تا جیم تا وغیرہ لکھے سوچنا پڑتا ہے نہیں جیسے لکھے اسی لمحے میں آپ فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ با ہے یہ تا ہے یہ جیم ہے یہ ہا ہے تو حرکتیں اب بھی وہ دو ہیں لیکن کتنی تیز رفتار ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ اسی طرح جیسے آپ نحو کے قوانین پڑھتے ہیں کہ فائل کیا ہوتا ہے مرفو مبتدا بھی مرفو ہوتا ہے خبر بھی مرفو ہوتی ہے اور مزافلے کیا ہوتا ہے مجرور اور یہ حروف جار کیا کرتے ہیں جر دیتے ہیں دیکھو شروع میں آپ جب عبارت تیار کرتے ہیں آپ کو بڑا غور کرنا پڑتا ہے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ذہن میں وہ جو دو حرکتیں کر رہا ہے نا ذہن جاتا ہے اور پھر آ کر نتیجہ دیتا ہے اس میں وہ غور فکر کرتا ہے وقت لگاتا ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے آپ چوتھے پانچویں سال میں جب پہنچتے ہیں تو اتنی مہارت ہو جاتی ہے کہ آپ بغیر سوچے عبارت ایسی رفتار سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ذہن میں وہ چیزیں آ رہی ہیں کہاں زبر پڑھنا ہے کہاں زیر پڑنا ہے یہ خود بخود ہوتا ہے یا سوچنا پڑتا ہے کہ یہ فائل ہے یہ مفول ہے وغیرہ سوچنا تو پڑتا ہے لیکن وہ کتنی برق رفتاری سے ذہن سوچتا جا رہا ہے کہ اسی لمحے میں سوچتا بھی جا رہا ہے اور زبان پر پڑھتا بھی چلا جا رہا ہے بغیر رکے رفتار کے ساتھ بھائی اس کو کہتے ہیں حدس کیا کہتے ہیں حدس یعنی یعنی کو کہدس کہتے ہیں ذہن کا فورن ہی نتیجے تک پہنچ جانا فورن ہی नहीं, नहीं, नहीं। اور اس میں کیا دلیل آئے گی یا نہیں دلیل اس میں آئے گی بغیر دلیل کے نہیں وہ دو حرکتیں یہاں بھی ہوں گی لیکن وہ اتنی رفتار سے ہوں گی گویا کے ہیں ہی نہیں گویا کے ہیں ہی हैं نہیں تو لہذا جب اس میں دو حرکتیں ہیں کس میں حدس میں تو اس کو بدیہی نہیں کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے نظر اور فکر کی قبیل سے کہنا چاہیے لیکن چونکہ یہ حرکتیں اتنی رفتار سے ہوتی ہیں گویا پتہ ہی نہیں چلتا گویا ہے ہی, ہی نہیں اتنی رفتار ہوتی ہے تو اس لیے اس کو بدیہیات میں شمار کرتے ہیں ورنہ اس کو شمار تو کس میں سے کرنا چاہیے تھا نظریات میں سے اب دیکھیے کتاب پر حدسیات وہ قضی اچھا ہاں ایک اور بات کتاب والے اس کی تعریف کریں گے لیکن یہ درست تعریف نہیں اس میں کچھ کمی ہے میں نے بتلایا کہ حدثیات کے اندر بھی ذہن کتنی حرکتیں کرتا ہے دو حرکتیں کرتا ہے لیکن البتہ وہ حرکتیں اتنی تیزی سے ہوتی ہیں اتنی رفتار سے ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا بھائی پتہ ہی نہیں چلتا جبکہ کتاب کے اندر یہ ذرا مختلف تعریف کرتے ہیں دیکھیے بھائی یہ کہتے ہیں حدسیات وہ قضیہ ہیں کہ ان کی دلیلوں کی طرف ذہن جائے لیکن و کبرا کی ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے بھائی سہراؤ کبرا کی وہ ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے بھائی بھائی سہرا قبرا کو یہاں بھی ترتیب دینے کی ضرورت پڑتی ہے دلیلوں کی طرف ذہن بھی جاتا ہے اور پھر ذہن سغرا و قبرا کو ملا کر کہاں تک پہنچتا ہے نتیجے تک بھی پہنچتا ہے لیکن یہ اتنا آنن فانر اور اتنی رفتار سے ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تو صاحب کتاب کی اس تعریف میں تسامح ہے یعنی کچھ کمی ہے تو صاحب کتاب کیا فرما رہے ہیں؟ کہ حدسیات وہ ہیں کہ دلیلوں کی طرف بھی ذہن جاتا ہے لیکن سغرا و قبرا کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی یوں کہیں گویا ان کی نزدیک یہاں ایک ہی حرکت ہے ذہن دلیل کی طرف تو گیا لیکن سورا کبرا یعنی دوسری حرکت کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہاں بھی دو حرکتیں ہیں بھائی دو حرکتیں ہیں دو حرکتیں ہیں اور چنانچہ دیگر کتابوں میں اس کی تصریح ہے اور جیسے اس کتاب کے حاشیے میں بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ نے یہی بات لکھی ہے حدس کے اندر بھی دو حرکتیں ہوتی ہیں ذہن کی بھئی یا آپ بعد میں حاشیہ پڑھ لیجئے گا تو درست تعریف کیا ہے کہ دلیل کی طرف بھی ذہن جاتا ہے اور سورہ کبرا کو بھی ترتیب دینے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر تو حدسیات وہ اب دیکھیے کتاب پر حدثیات وہ قضی یہ ہیں کہ ان کی دلیلوں کی طرف ذہن جائے لیکن سغرا و کبرا کی ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے دیکھا سگرا قبرا کو ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے حالانکہ ترتیب دینے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن بہت رفتار سے ہوتا ہے جیسے کسی مفتی کامل سے کامل یعنی بڑا ماہر مفتی تھا کسی مفتی کامل سے پوچھا کہ چوہا کوئیں میں گر پڑا کتنے ڈول نکالے اور وہ فور جواب دے کہ تیس ڈول نکالنا واجب ہے تیس ڈول نکالنا ضروری ہے تو یہ قضیہ کہ تیس ڈول نکالنا واجب ہے حدسی ہے کہ اس مفتی کا ذہن دلیل کی طرف گیا لیکن و قبرا ملانے کی ضرورت نہیں پڑی نہیں سہرا کبرہ یہاں بھی ملانا پڑے گا کیونکہ دلیل بنتی کس سے ہے سہرا اور کبرا سے لیکن اتنی رفتار سے ہوا کہ بیان سے باہر بئی یہ جو مثال ذکر کی مولانا شفالی تھانوی رحمۃ اللہ حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یہ خطابیات کی قبیل سے ہے بھائی خطابیت خاک فتحہ کے ساتھ یہ خطابیات کی قبیل سے ہے جو آگے آ رہا ہے قیاس خطابی بھائی قیاس یہ قیاس خطابی کی مثال ہے مصنف نے یہ مثال یہاں ذکر کر دی حدس کے اندر حالانکہ قیاس خطابی کی مثال ہے اور اس کو خطابیات کے اندر ذکر کرنا چاہیے تھا بھائی اور یہ عموماً یاد رکھیے جو حدث ہے نا یہ, یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اللہ نے تیز ذہن دیا ہوتا ہے وہ اشارے سے ہی فوراً نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں اشارہ بھی دے دو وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے خاص انوارات اور خاص برکات ان کے ساتھ ہوتی ہیں اللہ نے ذہن تیز دیا ہوتا ہے وہ فورن نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں غور و فکر کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی بھائی اور جبکہ عام لوگوں میں یہ کوشش سے بنتا ہے بھائی جیسے بچہ الف بات شروع میں مشکل تھی لیکن جب وہی وہ اس نے کوشش کی اب اس کے لئے کیا بن گئے پہلے نظری اور فکری تھے اب کیا بن گئے حدسی بن گئے یہ جیسے آپ کے لئے نحو کے قوانین پہلے کیا تھے فکری اور نظری تھے پھر کیا بن گئے حدسی بن گئے تو عام لوگوں میں, اس میں عام لوگوں میں حدس کیسے آتا ہے محنت اور کوشش سے آتا ہے بھائی اچھا چلیے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی حاصل کلام کیا ہوا کہ آپ نے پڑھا کہ قیاس کی پانچ قسمیں ہیں قیاس برہانی قیاس جدلی قیاس خطابی قیاس شعری اور قیاس سبستی ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا قیاس کون سا قیاس برہانی اور قیاس برہانی وہ قیاس ہے جس کے مقدمات یقینی ہوتے ہیں یعنی یقین پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہ نظری بھی ہو سکتے ہیں اور بدی بھی اور جو بدیہیات ہیں وہ پھر انہوں نے آپ کو بتلایا چھ قسم پر ہیں ان میں سے ہم نے تین قسمیں پڑھ لیں نمبر ایک اولیات نمبر دو فطریات نمبر تین حدسیات اولیات وہ ہیں کہ جیسے ہی آپ کے سامنے قضیہ آتا ہے موضوع و محمول کی طرف دیکھتے ہی آپ فوراً مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں بالکل بھائی دلیل موجود ہوتی ہے لیکن اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں تو یہ بدیہی ہی ہے بدیہی میں بھی غور و فکر نہیں کرنا پڑتا دوسری قسم ہے فطریات بھائی فطریات وہ ہیں کہ جہاں وہ قضیہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے آتا ہے ساتھ ہی اس کی دلیل بھی ذہن میں آ جاتی ہے بھائی ساتھ ہی دلیل دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی اس کے ساتھی آ جاتی ہے اور ان کو کیا کہتے ہیں قزایہ قیاساتوہا معا پھر دوہرائیں قزایہ قیاساتوہا معاحا یہ ایسے قضیے ہیں قیاساتوہا کہ جن کے قیاس جو ہیں معحا ان کے ساتھی ہی ہوتے ہیں اور تیسرے حدسیات ہیں بھائی حدسیات اور میں نے بتایا حدسیات کہ ذہن کا فوراً کہاں تک پہنچنا نتیجے تک اس کو حدض کہتے ہیں اور اس میں بھی ذہن کی دو حرکتیں ہوتی ہیں جیسے نظر اور فکر میں دو حرکتیں تھیں پہلی حرکت کیا کہ ذہن حرکت کرتا ہے اور معلومات میں سے وہ مطلوبہ چیزیں نکال لیتا ہے وہ ضرورت کی چیزیں نکال لیتا ہے اور دوسری حرکت پھر کیا ہوتی ہے کہ ان کو ترتیب دے کر کہاں تک پہنچتا ہے نتیجے تک پہنچتا ہے تو نظر و فکر میں یہ دو حرکتیں ہوتی ہیں حد میں بھی یہی ہوتا ہے لیکن حد کے اندر اتنی مہارت ہو جاتی ہے یہ اللہ نے ایسا زبردست ذہن دیا ہوتا ہے کہ یہ اتنے آن فانن اتنی رفتار سے ہوتا ہے کہ گویا پتہ ہی نہیں چلتا یوں لگتا ہے کہ بغیر سوچے ہی فوراً ہو گیا اتنی رفتار سے نتیجے تک پہنچتا ہے اس کو حدس کہتے ہیں چلیے بس بحادہ المرام اللہ علم بھی حقیقت الکلام